نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر چھے اتر. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دعایا کلمات سے متعلق ہے امیر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ تو ان چیزوں کو بخش دے جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے اگر میں گناہ کی طرف بلٹوں تو تو اپنی مغفرت کے ساتھ بلٹا بارالہ جس عمل خیر کے بجا لانے کا میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا مگر تو نے اسے پورا ہوتے ہوئے نہ پایا اسے بھی بخش دے میرے اللہ زبان سے نکلے ہوئے وہ کلمے جن سے تیرا تقرب چاہا تھا مگر دل ان سے ہمنوا نہ ہو سکا ان سے بھی درگزر کر پروردگار تو آنکھوں کے تنزیہ اشاروں اور ناشائستہ کلموں اور دل کی بری خواہشوں اور زبان کی ہرزا سرائیوں کو معاف کر دے